وذاكروا المصطفى الصحابه والصالحين وعلماء الدين ورضي وقت لا تذل اثمان وضربت بيت الحنين او كما <اسلام> ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس حدیث کو امام ابن نبی شیبہ اپنی مصنف میں امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ اپنی مصنف میں امام قبرانی اور امام حاکم الحمد اللہ کیا ہے جس حدیث میں نبی احمد پراسام نے امت کو چند پیش آنے والے گناہوں اور برائیوں سے और आपने तमजी की है उनसे बचने की ताकी की है कि हर इंसान को चाहिए ये नित खतरनाक साथ गुना और जो इनसे इंसान अपने आप को चाहिए आपने छात्र मैं कई अंकुम चीजा मरे से थी तुम्हारा क्या हाल होगा تمہارا کیا حشر ہوگا اس وقت جب دین نے ملاوٹ پیدا کر دی جائے گی جو دین خالص دے کر کے ہیں جس دین کی برکت سے اللہ رب العمی نے تم کو دنیا کے ورود اور ترقی عطا کیا ہے جس دین کی برکت سے اللہ کارن نے دنیا میں تمہیں عزت سے روازا ہے تم نے طلبہ اور مستقب عطا کیا ہے یہ خالص دین لوگ باقی نہیں رہتے اس دین میں ملاوٹ پیدا کرنے دیں گے پارٹی کی, کی ملاوٹ ہو جائے گی باپ دادا کے رسم و رواج آ جائیں گے غیر مسلموں کے طور طریقے دین میں داخل ہو جائیں گے خالص دین تمہارے پاس موجود نہیں ہوگا جب خالص دین کی برکت سے اللہ تعالی نے تمہیں عزت اور دنیا اور آخرت کی اے خوش نصیبی عطا کی ہے اور اسی دین کی برکت کی اللہ تعالیٰ نے دنیا پر غلبہ ادا کیا ہے کہ دین خالص نہیں رہ جائے گا تو تمہاری عزت تمہاری قوت تمہاری طاقت سم ہو جائے گی اور تم پر غلبہ ہوگا اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا اور کیا حشر مسلمانوں کا ہو رہا ہے دین خالص چھوڑ دینے کی بنا پر وہ سب کے آنکھوں کے کام ہے وہ زمانے میں معذت سے مسلمان ہو کر اور تمہار یہ ساری کے قرآن ہو ساری عزت اور برتن ہم نے ختم کر دیا کیوں دین کے اندر خان مسلمان اپنے سرد زندگی میں جس کی دین جس قرآن میں جس رب نے حکم دیا تھا کہ آئیول عام الرو کے سر نے تھا کا ایمان والو تم اس نام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہیں کہ کچھ باتیں مانو کو چھوڑ دو اتنی سے بات ہے اللہ فرماتے چار باتوں کا واضح اسرائیل سے اللہ نے لیا تھا کتنی باتوں کا چار, چار میں سے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا چار باتوں میں سے میں سے تین باتوں پر عمل کیا اور ایک کو ترک کر دیا اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہود پر جو زندہ رسوائی مسلط کیا آپ سے دیکھ رہے ہیں اور رب العالمین نے ان یہودیوں کی زلت و رسوائی کا خطرہ کرتے ہوئے فرمایا تم کیسے لوگ ہو اللہ کی کتاب کی بعض باتوں پر عمل کرتے ہو باتوں کو چھوڑ دیتے ہو آج مسلمانوں کی حالت راجے دیکھی جائے قرآن کے کتنے حصے پر یہود کا یہ حصر ہوا جب انہوں نے چار بارے سے تین پر عمل کیا اور ایک کو چھوڑا اب پتا نہیں چار میں سے ہم نے تین کو چھوڑا اور صرف ایک پر امر کیا ہمارا کیا حسر ہوگا کئی ان تمدا مرے جب تمہارا کیا حصر ہوگا جب دین میں باپ دادا کے رسمرباد گہروں کے طور کے طرح طرح کی وجہ اور خورافات نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین کو خل تمل کر ملاوٹ پیدا ہو جائے گی اور جب دین میں ملاوٹ پیدا ہوگی تو رب العالمین کا فرمان ہے وقت نز جی دل ہم نے دین میں دیگان پیدا کرنے والوں کو خوار کیا وقا ساد نز دل مخترین اور آئندہ بھی دین اسلام میں جو ملاوٹ پیدا کرے گی ان کو بھی ہم سے اور خار کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص دین پر چلنے کے لوگ فرمائیں گے دوسری چیز وسف کم کئی مری جدین پہلی کیا مری یعنی دین میں ملاوٹ کر ڈالو بیالی دوسری چیز وسف کا دم تمہارا کیا حسر ہوگا جب پورے آم ہو جائے گی قطر آم ہو جائے گا لوگوں کے انسانوں کی جان کی کوئی قدر و کی باقی نہیں ہوگی اور جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس زمانے میں جانوروں کی خون کی تو قدر قیمت ہوگی لیکن مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر و قیمت کے اندر ہم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں نبی علیہ السلام السلام نے شاد سمایا شہید بخاری کی روایت والذی نفسی اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جس کی قبضے میں میری جان ہے لا تربیت دنیا حتائے لَا جَدَرُ الْقَافِلُ فِيهِ فِيْهِ بِمَا قَتَلْ وَلَا الْمَقْتُولُ فِي مَا قُتِلْ او کا مطارہ رہتا سامنہ آرکھ میں اُسَّار اس کی قسم خواہ کے میں کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ دنیا اس وقت تک ہتم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت پر ایک ایسا دور نہ آ جائے ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ جس میں قتل عام ہو جائے اور اس قدر پورے دیر قتل عام ہو جائے نہیں بتا سکتا وہ کیا بتائے گا پر سوار ہوئے اور ایک طرف سے قتل کرتے ہی چلے گئے اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو پوچھا جائے کہ بھائی اتنے لوگوں کو تم نے کیوں شاید اس کے پاس کوئی گر نہیں نہ یہ کہہ سکتا ہے ہم کو انہوں نے گالیاں دی تھی نہ یہ کہہ سکتا ہے ہمارا مال انہوں نے کوئی اگر نہیں بیان کر سکتا مکتول امرسات میں یہاں تک تھی جب اللہ تارا مکتول کو اٹھائے گا تو مکتول سے پوچھا جائے گا تم ایک فنا نے کیوں قتل کیا وہ بھی کہیں مجھے کیوں قتل کیا گیا آج ذرا لاش پڑی ہوگی یقین بچے مقتول کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں بیوی کھڑی ہے ماں باپ کھڑے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے بیٹے کو چلتے ہوئے کسی نے کیوں قتل کر دیا پیاسوں کے سامنے ہمارے یہاں جب قدر قدر پورے ہو جائے گی امن امان ختم ہوا اب مسجدیں ویران ہوں گی مدارس بیکار ہو جائیں گی لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائیں بچوں کو تعلیم کا نقصان ہوگا مارکیٹ آئے دن بند رہے گی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پر روزانہ نقصان ہوگا میش ساری تباہ برباد ہو جائے گی کیوں اب امان ختم ہو گیا اور پوری بھی بالکل عام ہے اللہ تعالیٰ اس جتنے سب لوگوں کو بچائے صحابہ کرام نے کہا یار سرنا آخر اتنا برا زمانہ کیا جائے گا آپ فرما رہے ہیں کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں کسی کو کیوں پتہ کر رہا ہوں اور مزدور کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ مزہ دار قیادت سننا یہ کب آئے گا آبری شاخ میں کتنے کا زمانہ اور سب قریبی کا دور ہوگا اللہ تعالیٰ اس آپ کو سب کو بتائے گی نمبر تین آبری شاخ میں وزارتی سینا وزارتی سینا زیب و زینت کی نمائش کرنے کا عام شوق لوگوں میں پیدا ہو جائے زینت عظینت از کا اظہار اپنی خوشنمائی اپنے بناؤ شگار کو اپنے میک اپ کو اپنے زیورات اور لباس کو حلار نہیں بلکہ شوق پیدا ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ دیروں کے لیے ہم کتنا زیب و زینت اختیار کریں ہر چھوٹا بڑا ہی کوشش کرے گا ہم بازار میں نکلے تو سب سے بڑے خوبصورت ہمیں نظر آئے سب سے بڑا ہیرو میں بن جاؤں نوز ملا سمجھے نا اگر کہیں پارٹی کا معاملہ آئے تو ہر عورت یہی سوچے کہ ہور میں ہی نظر آؤں نوز ملتا حلال طریقے سے اپنے باپ کے لیے اپنے ماں کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنی اولاد کے لیے قرآن کوئی پرواہ نہ کپڑا پہن کر کے ساری زندگی گزارتے گھر میں لیکن ساری زینت اس وقت کہیں پارکی میں ڈالا یا کسی کے ملنے جلانے باہر جانے کی نوبت آ جائے اب یہ ضرورت نہیں کہاں کہ ہلاک کریں حرام طریقے سے ہر منچلے اپنی غلط نگاہ پر اٹھا کر کے دیکھیں لیکن وہ اس لیے خوش ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی سینت کا اظہار کریں گے جب تک زینت کا اظہار نہ ہو اس کا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا وزارتی سینت ہو زینت کا اظہار کیا جانے لگی آج آپ اگر جانتی کہ تنا طرح سے خوشن زینت کا اظہار اور یہاں تک کہ اللہ ہدایت ان بدبختوں کو جو دنیا کے اندر عالمی عورتوں کے حسن نمائش کا, کا پروگرام رکھتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام بنائے جاتے ہیں نوز بلّہ آج آپ ذرا کریں گے ممکن ہے کہ آپ کے گھر کی عورت آپ کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے حلال لوگوں کے لیے تو شاید وہ سینت اختیار کرنے کا شوق نہ ہو اور اگر آپ کہیں ہم پڑھا جگہ چلنا ہے تو کم سے کم ایک گھنٹے تیار ہونے کا کا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے باحبت پر ندی فرماتے ہیں یہ زمانہ جب آ گیا اس وقت ذرا سوچو تمہاری بیٹیاں تمہارے قابو میں نہیں رہیں گی تمہاری بہنیں تمہارے کنٹرول سے نکل جائیں گی آج کیا ہو رہا ہے ہزاروں گھروں کے اندر لڑکیاں اٹھارہ سال ہونے کا انتظار کر رہی ہیں انہیں جینس پینٹ پہننا ہے انہیں پنا زینت کرنا ہے انہیں فلاں رکافا کا طور طریقہ اپنانا ہے اور یہی معاملہ لڑکوں کا بھی ہے بس باپ چارتے لیکن جس دن اٹھارہ سال کی پہنچ گئی گن کے رکھتے ہیں اس دن اگر ماں باپ ٹوپ چوکتے تو کیا کہتے ہیں اب آپ کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں جو ہم آزاد ہے ہماری سال کی نہم زینت کا اظہار زینت کا اظہار کریں. کریں قرآن پاک سورہ نور کے اندر اللہ رب العالم کروج اور ابو آدمی نے پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد عورتوں کو بتایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزتیں محبوب ہیں تمہاری پاک دام نہیں محبود ہے تو سینتوں کو اظہار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ تمہاری سینت کا اظہار ہے تمہاری قسمت اور کسمت کو مستی سے ملا کر کے اور تمہیں سبھی لو ہار دنیا کے اندر کر बहुत جائے گا بہت بڑا فتنا ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فکرے سے بچائی نمبر چار آپ میرے ساتھ میں وشرو لوگوں لوگوں کو لوگوں کے اندر سب سے بڑا یہ شوق ہو جائے وہ شروف بنیاد اس وقت تمہارا کیا اثر ہوگا پیر کتنا باسی رہے گا حرام سے کتنا آپ کو بچا... اپنے آپ کو بچاؤ گے حلال کا کتنا اہتمام کرو گے وہ شروع جب تمہارے آپ بلدیں اتنی اونچی اونچی عمارتیں اتنی اونچی بننے لگیں گی کی ایسے دیکھو تو نظر نہ آئے اس لیے اس طرح سے صورت کی سواہ دھوپ سے بچنے کے لیے پھر دیکھو تو کہیں ان بلڈنگوں کی آخری منزل تمہیں نظر آئے نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں یہ آفت آ جاتی ہے وہاں حرام کے راستے بہت ہی زیادہ کھل جاتے ہیں ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اگر حلال مال نہیں ہے تو حرام مال کے ذریعے بہرحال وہ تتاول قدم آ ہے کہ ہمیں اس کے آگے بڑھ جانا ہے اور ہمیں اس کو اپنے سے نیچا دکھنا دینا ہے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں تکبر کا، تیبر کا، غرور کا، مباحات کا، تفاپول کا جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں کن جاتی ہیں بڑی بلڈنگ ہے کوئی آفت نہیں ہے لیکن بنانے والوں کے دل میں جو کیمر اور غرور اور پڑا پڑا جاتا ہے یہ ساری ہمدردی جو ختم ہو جاتی ہے ریاکاری اور نمائش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بڑے خطرناک چیزیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان قابل ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے مال ڈالو تو برباد ہی ہو جاتا ہے وہ مال تمہارے پاس نہیں آتا تجارت میں ڈالو تو شاید کچھ آمدنی ہو لیکن بلڈنگ اور مکان میں آنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بچائے نمبر نمبر پانچ اکبر نبی رہے سات सामने سات روایا پانچ بھی برائی جو تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی وہاں رات رغبہ وہ رغبت کا غلبہ ہو جائے گا <تصفح> رگبت کا غلبہ یعنی برائیوں کا گناہوں کا حرام کاریوں کا ناجائز چیزوں کے کرنے کا تمہارے دل میں شوق و جلبہ اور رغبت شیتان پیدا کرنے کا کسی چیز کے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اس کے متاثر رقبت اور اس کا شوق آپ کے دل ہو وہ ایمان کا تقاضا اور کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں نیکی کا جذبہ ہے نیکی کا جذبہ ہے برائیوں سے نفرت رہی نیکی سے محمت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو لیکن شیطان جب مسلمانوں کو بے بین بنانا چاہتا ہے نبی رہتا نے سنوایا ایک ایسا وقتوں میں برائیوں کی رقبت ہوگی نیکیوں کی رقبت باقی نہ رہ جائے چلو اگر دیکھیں آج ایک گناہ آپ کرتے ہیں تو اس گناہ کی رقبت اگر آپ یہاں ایسا کے بعد جانے کی ہے تو ایسی عادت پڑ رہی ہے کہ جب تک وہ گناہ آپ نہ کریں چھوٹی سی بات بتائیں اگر آپ کا مزاج بنا ہوا ہے کہ کے بعد کھانا کھائیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رات کے بارہ بجے تک فری دیکھتے رہیں یا بیٹھ کر کے جیون و چھری کرتے رہیں یا کوئی غلط قسم کی حرکت کرتے رہیں ایک دن اگر آپ کو چیز آپ اس سے محروم کر دیے جائیں تو آپ کو بڑی بے چینی ہوتی ہے کیوں آپ کے دل میں شیتان نے براری کی حرکت پیدا کر دی ہے لیکن پچوکتا نماز جو رب سے پورا کام کا سب سے بڑا دریا ہے سب سے بڑا دریا کلبے کی ماس سب سے بڑا رکن ہے اس سے اتنی بے رخ ہے کہ ہفتے میں صرف جمعے کے دن جامع مسجد پہ نظر آتا ہے نیک اتنی بے رخ اور برائی سے اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کیا حشر ہوگا میرے جب تمہارے دلوں میں برائیوں کی محبت اور جائز چیزوں کی رقبت بہت پیدا ہو جائے گی اور یہ جو سواد سے کام ہو تو تمہارے دل میں نفرت ہوگی نبی ارے پراسام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک سہادی کرنے یار رسول اللہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں ہمیں پیسے پتا چلے کہ میرے اندر کی ایمان آ چکا ہے میں مومن بن گیا ہوں اس کی کچھ علامت اور نشانی آپ بتا سکتے ہیں ایک نشانی ہے کا کا وساعت کا کا پانتا مومن. اے سوال کرنے والے تجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تمہارے اندر کی ایمان آیا کہ نہیں رب کے نصیب تم مومن بنے یا شناختی کارڈ کے بھی مومن رہ گئے ہو حقیقی مومن بنے یا نہیں کا اگر علم تمہیں اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو آپ نے سمجھا ایک راستہ ہے صنعتوں کا جب نیکیوں سے تمہارے دل سے محبت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو سمجھ جاؤ کہ پل نہ مومل تم ہو اور اگر کہیں اس کے بارے برائیوں کی محبت آ جائے اور نیکیوں کی نفرت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مومن نہیں ہے ابھی اپنے ایمان کے کسوں نہ کرنی چاہیے اپنے ایمان کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ چیز اس برائی سے ہم تمام ساتھیوں کو محبوب رکھے اور بہت سارے ساتھی دیکھتے ہوں گے اللہ پر کہیں کرکٹ میچ ہو جائے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے اس سے اتنی محبت ہے سب کو بھول جائیں گے اگر چور پاکی بھی مار جائے تو اتنا کوشش ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ جانے کے بعد دیکھے مار لے گیا اتنی اس کو اس سے ہے اور دن دے دے کی باتوں سے اتنی مشکل دن کی باتیں اتنی بھاری پڑ رہی ہیں اور شیتانی مقر وے ایاریاں جو ہیں اس سے کلمہ پڑھنے والوں کی بڑی محبت اور جو کیا اثر ہوگا کون سا دن باقی رہ جائے گا جب تمہارے دنوں میں برائیوں کی رس پر چیتان ڈال دے گا اور کی محبت کو نکال دے گا اندھیرے چلی ہوئی راہ کے مال میں مسلمان رہے. معلوم ہوگا اس کی کوئی قدر و قیمت دنیا کی نگاہ میں نہیں رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اس احانت والی برائی تمام لوگوں کو بتائے نمبر 6 نمبر چھ بخلا فتوان بڑی اتفاق اتحاد مل کر کے رہنا الفت و محبت کے ساتھ رہنا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے الجماعت و رحمت آر اے لوگوں مل کر کے آپس میں رہنا الفت و محبت کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے اللہ سب مسلمانوں کو متفق اور متحد بنا دے لیکن کیا کرو گے اس وقت تمہارا دین اور ایمان اور یہ تمہاری مسجدیں تمہارے مدرسے یہ تمہاری دینی تنظیمیں اور یہ کہاں پک ان کا کیا اثر ہوگا وقت رتیمان جب آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کرنے لگے گا کوئی کسی کے لیے اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اخوان کہتے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو اخوا ایک ہے اخوا اخوا کہ خونی بھائی کو اخوان کہتے ہیں وہ مسلمان جو کسی ایک کام پر سارے لوگ متفق ہوں چند افراد مل کر کے ایک مسجد بنائیں ان کو کہا جائے گا اخوان چند سا مسلمان مل کر کے اور بیارا قائم کرے تاکہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے تو یہ چند آدمی جو ملتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اللہ اسوان مسجد تعمیر و مکمل ہونے کے پہلے پہلے اخوان میں شیتان پھوٹ ڈال دے گا مدرسہ قائم کیا گیا اس کے پلنے پھولنے کے پہلے اختلاف ہوا ایک یہاں بنا رہا ہے دوسرا جا کر کے دوسرا بنانے لگے گا سارا اختلاف ختم ہو جائے گا آج مسجدوں کا مدرسوں کا دینی کا کیا ہو رہا ہے چند سال تک چند سال تک بھی اتفاق اور اتحاد شیطان باقی نہیں رہنے دیتا نبی علیہ صاحب کو کام نے ساتھ نوایا فتح خون اس وقت تمہارا کیا اثر ہوگا کیا تم دین کا کام کرو گے کو جبکہ آپس میں جتنے ساتھی ہوں گے اختلافات اختلافات میں طرف ہوگی دین کے کاموں میں کوئی قوت تمہاری باقی نہ رہ جائے گی نمبر سات اور آخری کی آپ نے وحرک نمایا وہ اس وقت تمہارا کیا اثر ہوگا جب ایسے کتنے فساد ہو جائیں کہ خانے کعبہ کی وتو ہیل کرنے لگے اور خانے کعبہ کو آگ لگا کر کے جلا دی جائے اللہ رب العالمین نے سورت المائدہ کے اندر اعلان کیا ہے اللہ قیام للناس اے لوگو یاد رکھو یہ خانہ کعبہ کا وجود جو پوری انسانیت کے پتا کی گارنٹی ہے اسی لیے جس خانے خانہ کعبہ نہ رہ گیا اس دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کارا نہیں رہے گا کسی انسان کے جان اور فال کے حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی یہاں نے کیا سمجھا کھانے کا در منہ کر کے نماز پڑھ لیا بت کافی ہے نماز کا قبلہ ہی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے بقا اور تحفظ کی گارنٹی جارم لاہور کا بتر حرام قیام الگوں کے بکا لوگوں کے تحفظ کے لیے اللہ رب نے کھانے کو بنایا ہے نبی عرحی سر نے ساتھ گھمایا دیکھ لو یہ کھانے کعبہ ہے آج میرے سامنے کھانے کعبہ کی جو عزت اور جو احترام تم کر رہے ہو جب تک تمہارے بعد آنے والے ہمارے او متی ایسی ہی عزت کھانے کعبہ کی کرتے رہیں گے تب تک تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت سے نوازے گا اور جس دن یہ چیز مسلمان ختم کر دیں گے خانہ کعبہ کے احترام اس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت کو چین کر کے پر لک کو مسلک کر دے گا آج مسلمان کیا کر رہا ہے خانہ کعبہ کے سامنے ہو بے تو بیچ لو اور بہنوں کو لے کر کے وہ گھوم رہا ہو کھانے کعبہ کے سامنے دکانوں پر ٹی وی وہ چڑھ رہی ہو نہ کون سا کعبہ کے احترام باقی رہ گیا ہے جہاں احترام کی بات آئی اگر احترام کعبہ کا باقانہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی کیا مار پڑے گی تم پر کیا پریشانیاں آئیں گی اللہ کی شکر مت کئی فن تم بتاؤ اس تمہارا کیا اثر ہوگا دعائیں بھی کرو گے دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تب کئی فہل تم جب یہ سات برائیاں تم کرنے لگو گے اللہ انشاء ساتوں بنا ہو سن. تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے کھانے کا تو سیکھ نہیں فرمائے گی ہمیں آپسی اختلافات سے اللہ تعالی محبوب رکھے ہمیں آرے دلوں سے گناہوں کی ربت نکال کر کے نیکیوں کی رقبت اور محبت پیدا کر دے اللہ رب العال ہمیں ہمیں اپنے مال کو حلال جگہوں میں حلال جگہوں میں جہاں اللہ کی رضا ہو اس بھی ہو جس میں اللہ کی ناراضی نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر ہم نے اپنا ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق ایک مسلمان کو احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توحفیقی اگلے ہفتے the one